بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے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 اور بخشنے والا ہے اللہ جی خل کو میں تروتی خلو میں اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفری میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے البصر البصر خاسئاً حسید پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی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 جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزت کے داروغا ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا کبیر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 لهم اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخش اور اجر عظیم ہے بذات اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے الا يعلم من خلق وهو اللطیف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 لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں افشی مقیب يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ اندروقی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 ما رأوه سی اچین کپڑوں تیل ولوی کو تم سو جب وہ دیکھ لیں گے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 خشک ہو خو جائے تو اللہ کسی سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیری پانی کا چشمہ بہا لائے